وک اللہ علطنفنار الفافی بمافِ صحیح <الصحيحين> تیسرا مقصد جو عبادات کے بارے میں ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے چھٹی کتاب امامت کے بارے میں ہے اور نماز کی جماعت کے بارے میں ہے اور اس کتاب میں دوسری فصل جو ہے وہ ہے صلاط الجماع با جماعت نماز کے بارے میں اور پھر اس میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے گیارہواں باب باب اصلاۃ الفرح فل کہ بارش میں گروں میں نماز ادا کرنا دوران بارش جب کہ بارش ہو رہی ہو تب گروں میں نماز ادا کرنا اس بارہ میں یہ باب ہے حدیث نمبر پانچ سو پینتیس تھری اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام, امام بخاری کا شلی اور امام مسلم, مسلم کا اننافع نافع صروایت نافع کون ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شگرد اور ان کے ازاد کردہ غلام ان نبن عمر عد نبی نافع کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر نے نماز کے لیے اذان کہی فی لئی لطن ذاتی بر دن ایک ایسی رات میں جو ٹھنڈک والی تھی اور ہوا والی تھی یعنی کہ عبداللہ بن عمر نے نماز کی اذان کہی ایک ایسی رات میں جس رات میں ٹھنڈک تھی اور جس رات میں ہوائیں چل رہی تھیں ہوا ویسے تو چلتی رہتی ہے لیکن اس رات شدید ہوا تھی اور پھر ٹھنڈک بھی تھی پھر انہوں نے کہا انہوں نے عبداللہ بن عمر نے یعنی کی اذان دی اور پھر کہا اللہ سلو پھر ریحال الا خبردار ان کی توجہ سے سن لو یہ بات اللہ خبردار سلو تم لوگ نماز پڑھو فررحال گروں میں ثم قالا پھر کہا کس نے عبداللہ بن عمر نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤدن بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤدن کو حکم دیا کرتے تھے کب اذا کانت لیلت دات برد و مطر جبکہ ٹھنڈک والی اور بارش والی رات ہوتی جب وہ رات ہوتی جس میں ٹھنڈک ہوتی اور بارش ہوتی تو آپ کیا حکم دیتے تھے آپ حکم دیتے تھے کہ یقولو وہ کہے، کون کہے؟ مؤدن کہے الا صلو فر یقول سے سنو صلو تم نماز پڑھو کہاں پھر ریحال گروں میں اس ادیض سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام شدید سردی اور بارش میں مؤزن سے کہا کرتے تھے کہ وہ اذان میں یہ کہے الفرحال اس ادیث سے ہمیں کئی ایک مسائل کا علم ہو رہا ہے ایک تو یہ پتہ چلا کہ بارش میں گھروں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ معزن کو چاہیے کہ وہ اذان میں یہ الفاظ کہے کیا الفاظ کہ الصل الفرحال کہ گھروں میں نماز پڑھو لیکن وہ یہ الفاظ اذان میں کس جگہ کہے گا کون سے الفاظ کے بعد کہے گا یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ الفاظ اذان کے بعد کہے جائیں گے پوری اذان دی جائے گی اور ازان کا آخری لفظ کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد کیا کہا جائے گا اللہ جب کہ دیگر احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ الفاظ کسی اور مقام پہ بھی کہے جا سکتے ہیں یعنی کہ اذان کے بعد بھی کہے جا سکتے ہیں اور ازان کے دوران بھی ازان کے بیچ میں بھی اب اذان میں کب کہیں گے تو اس کے پھر دو طریقے ہیں نمبر ایک کہ علی علیہ اور حی علی اور حیافلا یہ الفاظ نہ کہے جائیں ان کی جگہ پہ کیا کہا جائے اللہ فی رحال کیونکہ حی علی صلی کا معنی کیا ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ تو آپ اس کی جگہ پہ کہیں گے اللہ فی رحال کے گھروں میں نماز پڑھ لو اور تیسرا طریقہ یہ ہوگا پہلا طریقہ کیا تھا کہ اذان کے بعد کہا جائے اللہ صلی فی ال اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حیہ صلاحیہ الفلاح کی جگہ پہ کہا جائے اللہ صلّّف فرحال اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حیہ صلاحیہ یہ الفاظ کہے جائیں اور ان الفاظ کے بعد کہہ لیا جائے اللہ صفحال تو تینوں طرح جید ہے تینوں میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جب یہ الفاظ کہے ہیں نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے بعد تو کس رات میں کہے ہیں جس رات میں کیا تھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ٹھنڈک تھی اور ہوا چل رہی تھی اور بارش کی ایسے میں تذکرہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے علاوہ بھی ایسی کوئی حالت ہو جیسی حالت بارش میں ہو جاتی ہے تو تب بھی گرمی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اجازت ہے اور اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا اور وہ یہ کہ کیا بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر لیا جائے زہر اور ظہور کی نماز کو جمع کر لیا جائے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے یہ بھی درست ہے اس کے جہد ہونے کی دلیل کیا ہے وہ حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلاطل نے مدینہ میں رہتے ہوئے دو نماتیں جمع کیں جبکہ بارش نہیں تھی دشمن کا خوف بھی نہیں تھا بارش بھی نہیں تھی دشمن کا خوف بھی ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ اللاط والسلام بارش کی وجہ سے دو نماتیں جمع کر لیا کرتے تھے اور دشمن کے خوف کی وجہ سے بھی دو نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے لیکن اس موقع پہ نہ بارش تھی اور نہ دشمن کا خوف تھا تو پھر کیا تھا کو اور عذر تھا بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میرشاط فرماتے ہیں ان نہ سلا تکا نہ نہ کتاب موقو نماز فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے تو وقت سے پہلے ادا کر لینا یا ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد اسے دوسری نماز کے ساتھ ملا لینا یہ اس عید کے خلاف ہے تو اس سے پھر کیا پتہ چلا اس سے پتہ چلا کہ اس موقع پہ کوئی تیسرا عذر تھا یہ عذر نہیں تھا اسی لیے علماء کے نام کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے پتہ چلا کہ کسی بھی اہم عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک صاحب ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے کسی مریض کا آپریشن کرنا ہے اور آپریشن تھیٹر میں انہوں نے داخل ہونا ہے کب ظہر کے بعد اور باہر کب نکلیں گے مغرب کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے ساتھ جمع نہیں کرتے تو پھر عصر کی نماز قضا ہو جائے گی اس کا وقت نکل جائے گا تو ایسے موقع پہ دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے لیکن بغیر کسی عذر کے یا معمولی سے عذر کی بنیاد پہ دو نمادوں کو جمع کر لینا یہ قرآن کی اس عید کے خلاف ہے جس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں اس کے بعد باب نمبر بارہ باب تقدیم و قوامی علیہ کھانے کو نماز سے یعنی کہ نماز سے پہلے کھانا کھانا کھانے کو نماز پہ ترجیح دینا کھانے کو نماز سے پہلے کر لینا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر پانچ سو چھتیس تھری سکس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعائشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انعالہ انہوں نے کہا اذا ودی العشاء و اقیمت اسلا فبد بالعشاء کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے لگا دیا جائے جن کے رات کا کھانا تیار ہے رات کا کھانا رکھ دیا جائے وہ قیمت اسلاح اور نماز کی اقامت کہہ دی جائے پھپ تو تم آغاز کرو کس چیز کے ساتھ نماز کے ساتھ کے رات کے کھانے کے ساتھ فرمایا پھپ دو تم آغاز کرو کس کے ساتھ رات کے کھانے کے ساتھ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو نماز اس حالت میں پڑھنی چاہیے کہ اس کی توجہ مکمل طور پہ کس جانب ہو نماز کی جانب ہو لیکن جب آپ کی توجہ کھانے کی طرف ہوگی تو نماز کا حق ادا نہیں ہو سکے گا اس لیے اگر کھانا تیار ہے اور آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھانے کی چاہت رکھتے ہیں تو پھر پہلے کھانا کھا لیں بعد میں نماز پڑھ لیں لیکن اگر کھانا تیار نہیں ہے کھانا تیار ہو رہا ہے اور نماز کی قامت ہو گئی ہے تو پھر آپ نماز میں حصہ لیں یا کھانا تیار ہے لیکن آپ کھانے میں رغبت نہیں رکھتے کھانے میں کھانے کی آپ کو چاہت نہیں ہے بھوک آپ کو نہیں لگی ہوئی تو پھر بھی آپ نماز پڑھیں گے بعد میں کھانا کھا لیں گے حدیث نمبر پانچ سو سینتیس تھری سیون اس حدیث کے روایت کرنے پہ اس اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے امام مسلم انعائش رضی اللہ عنہ قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں سمیعت الرسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا سلطا يدافعه حضرت لا وخباصلتا کہ نماز نہیں ہوتی بحضرت الطعام کھانے کی موجودگی میں کھانا موجود ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے لا فلاطا نماز نہیں ہوگی ان کی نماز نہیں پڑھی جائے گی بے حضرت قام کھانے کی موجودگی میں ولا اور اور نہ ہی نماز اس وقت پڑی جائے گی جب کہ جداف اس پہ غالب آ رہی ہوں الاخباسان دو خبیص چیزیں وہ کون سی ہیں پیشاب اور پخانہ دو گندی چیزیں خبیص چیزیں اس پہ غالب آ رہی ہیں ان کے پیشاب جو ہے اس کا زور ہے یا پخانے کا زور ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے جب کہ پیشاب کا کیا ہو زور ہو پخانے کا زور ہو تو پھر کیا کیا جائے پہلے آپ پیشاب سے فارغ ہو جائیں پخانہ سے فارغ ہو جائیں تب نماز پڑھیں تاکہ آپ کی توجہ مکمل طور پہ نماز میں ہو اس کے بعد الکتاب و صابق ساتویں کتاب صلاط الجمعہ ولعیدین ولقوف ولستقا اس ساتویں کتاب میں چار طرح کی نمازوں کا تذکرہ ہوگا ساتویں کتاب پھر کیا ہے صلاۃ الجمعہ نماز جمعہ کے بارے میں ولعیدین اور نماز عیدین کے بارے میں ولقوف اور گرہن کی نماز کے بارے میں سورج گرہن یا چاند گرہن ول اسقا اور بارش طلب کرنے کی نماز کی ان کے بارے میں یعنی کہ وہ نماز جو اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے جب اللہ سے بارش کا سوال کرنا ہو بارش کی دعا کرنی ہو اس ساتویں کتاب میں چار فصلیں ہیں چار نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کتنی فصلیں ہیں چار یعنی کہ نماز جمعہ کے بارے میں فصل نماز عیدین کے بارے میں فصل اور نمازِ کثف کے بارے میں فصل اور نماز سسکا کے بارے میں فصل الفصل الاول پہلی فصل کس کے بارے میں ہے سلاۃ الجمعہ نماز جمعہ کے بارے میں اور اس پہلی فصل میں پھر کئی ابواب ہیں اب پہلا باب کیا باب فقیرت یوم الجم آتی یہ پہلا باب کس کے بارے میں ہے جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں کہ جو یوم جمعہ ہے جمعہ کا روز ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس بارے میں یہ باب ہے <coughs> حدیث نمبر پانچ سو فائیو تھری ایٹ میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کا نام کیا ہے امام مسلم عن ابی حورئی رتہ و ان فتح قالا جناب ابو ہریرا اور جناب حدیفہ بن یمان سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن من کا قبلنا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ سے اضل گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے ہٹا دیا کہ ان کو منکانہ قبل ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے ہم سے پہلے کون تھے یہودی اور عیسائی اللہ رب العزت نے ان کو وہ دن دینا چاہا جس دن کی وہ تعظیم کریں جس دن کو وہ عید کے طور پہ منائیں عید سے مراد ہفتہ وار عید ہے جیسے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید عید ہے اس عید تو یہ دن ان کو دینا چاہا تو اللہ نے ان کو اختیار دیا تو ان یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو لیکن مسلمانوں کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو جمعہ کا دن باقاعدہ دے دیا تو مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی کس کی ہدایت جمعہ کے دن کی کہ جمعہ کے دن کو وہ یعنی کہ ایک عظیم دن کے طور پہ لیں اور عید کے دن کے طور پہ نہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق نہیں دی تو لفظ کا استعمال ہوا اضل اللّہ کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن سے گمراہ کر دیا کہ ان کو من قبل قبلنا ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایتِ توفیق ہدایتِ ارشاد کسی کی رہنمائی کر دینا حق بات کی طرف فائدے کی طرف اور اسے گائیڈ کر دینا اور ہدایتِ توفیق کیا ہے کہ وہ چیز اس کے دل میں ڈال دینا اس کو اس پہ چلنے کی اس کو توفیق دے دینا اسے قبول کرنے کی اسے توفیق دے دینا تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ارشاد سب کے لیے ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی بھیجے ہیں آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے انا ہدئنہ حسبیلا اما شاہ کروں اماں کفورا کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے کون سی ہدایت ہدایت ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو ہدایت دی ہے اب اس کی مرضی ہے کہ ہماری ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا ہماری ہدایت کو رجٹ کر کے نہ شکرہ بن جائے تو اس ایسے سے پتہ چلا اور ایک اور ایت بھی نہ ہو نج تو ان دو ایتوں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ارشاد سب کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ رہنمائی سب کی کرتے ہیں لیکن کسی کو توفیق دیتے ہیں کسی کو توفیق نہیں دیتے جس کو اللہ نے توفیق دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت توفیق دے دی اور جس کو ہدایت توفیق نہیں دی اس کو اللہ نے کیا کر دیا گمراہ کر دیا اب اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے جو ہدایت کے قابل نہ ہو اور اللہ تعالی ہدایت توفیق کس کو دیتا ہے جو اس ہدایت کے قابل ہو اللہ تعالیٰ کا یہ کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر صف میں فلم اللہ قلوب جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑا کر دیا جب انسان ٹیڑا ہوتا ہے گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتے ہیں ون قلب و افیدت منوبی اولمرہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جیسا کہ وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے جب انسان پہلی بار ایمان نہیں لاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دیتے ہیں کہ اسے کئی دفعہ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے تو انسان کے دل و دماغ میں ہدایت رکھ دی گئی ہے جب وہ اس فطرت کو اختیار نہیں کرتا اور کفر و شرک کی راہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اسی راہ پہ لگا دیتے ہیں تو عدل اللہ عنجمہ آتی اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے ہٹا دیا من قبل قبلنا ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے فقان الیہودی یومتی تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا یعنی کہ ان کے لیے ہفتے کا دن تھا جس کو وہ عید کے طور پہ مناتے تھے اور خصوصی طور پہ اللہ کی اس دن عبادت کرتے تھے وقان النثارہ یوم الحد اور عیسائیوں کے لیے کون سا دن تھا اتوار کا دن فجا اللہ بینا تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آیا یہ کون کہہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آیا ان پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا پھر ہمارا نمبر آیا ہماری باری آئی فہدان اللہ علیہ جمع تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی کون سی ہدایت ہوئی ہدایتیں ہدایت توفیق فج عال الجم آتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا اللہ نے جمعہ ہفتہ اور اتوار بنا دیے ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جمعہ آتا ہے پھر ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار تو پہلے کن کا دن آتا ہے مسلمانوں, مسلمانوں, مسلمانوں کا. کا اور پھر دن آتا ہے یہودیوں کا پھر دن آتا ہے عیسائیوں کا تو آپ فرماتے ہیں هُمْ تَبَعٌ لَنَا يوم <الْقِيَامَة> اور اسی طرح وہ ہمارے تابع ہوں گے کون یہودی اور عیسائی جیسے دنوں کے لحاظ سے وہ ہم سے پیچھے ہیں ہمارے تابع ہیں ہمارے بعد میں ہیں ایسے ہی وہ ہمارے تابع ہوں گے قیامت کے دن اس کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے آ فرماتے ہیں، نحن الاخرون من نہ دنیا ہم دنیا والوں میں سے آخر میں ہیں وجود کے لحاظ سے پیدا ہونے کے لحاظ سے دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہم آخر میں ہیں آپ کی امت آخری امت ہے تو ہم آخری من منہالی دنیا دنیا والوں میں سے والاولون یوم ملقیامہ اور ہم قیامت کے دن اول ہوں گے قیامت کے دن ہم پہلے نمبر پہ ہوں گے کیا مطلب ہے جی اس کا قیامت کے دن ہم اول ہوں گے یعنی کہ المقضی الحمق قبل الخلائق قیامت کے دن ہم اول ہوں گے جن کے لیے تمام مخلوقات سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ہمارا فیصلہ سب سے پہلے ہو یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا باقی امتی کے امتوں کے جو جنتی ہیں وہ بعد میں جنت میں پہنچیں گے تو ہم دنیا میں آخر میں ہیں اور آخرت میں ہم کیا ہوں گے پہلے نمبر پہ ہوں گے جیسے دنوں کے لحاظ سے ہمارا دن پہلے ہے ایسے ہی جنت میں جانے کے لحاظ سے ہم پہلے نمبر پہ ہوں گے اور کیا فر ہمارے لنا تبایوم القیامہ اسی طرح وہ ہمارے تابع ہوں گے قیام کے دن نہ دنیا ہم دنیا والوں میں سے کون ہیں آخری ہیں ولا ملقیامہ اور قیام کے دن ہم کیا ہوں گے پہلے نمبر پہ ہوں گے پہلے نمبر پہلے نمبر پہ ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے المقدگی الحمق الخلائق کہ پہلے نمبر پہ جن کا تمام مخلوقات سے پہلے فیصلہ ہوگا تو اس ادیس سے جمعہ کے دن کی فضیلت معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو میں نے ہدایت دی ہے ان کو میں نے کون سا دن دیا ہے جمعہ کا دن حدیث نمبر پانچ سو انتالیس فائیو تھری نائن میم اس حدیث کو وید کرنے والے کون سے امام ہیں امام مسلم ان ابھی ہو رہی رہتا ان نبی یا وسلم قال جناب ابو حریرا سے وید ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر يوم طلعت خیرو الشمس من قلعہ وہ دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان ان دنوں میں سے جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے افضل ترین دن کون سا ہے یوم الجمعاتی جمعہ کا دن یعنی کہ جتنے بھی وہ دن ہیں جن جن میں سورج نکلتا ہے مراد یہ ہے کہ ہفتے کے سات دن تو جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے سورج نکلتا ہے ان دنوں میں سے افضل ترین دن کون سا ہے یوم الجمعاتی جمعہ کا دن فی ہی خلی کا آدم اس دن آدم پیدا ہوئے جمعہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے کیسے افضل ہے اس میں کیا کچھ ہوا تھا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے یہ اس دن کا اعزاز ہے اس دن کی فضیرت ہے وفی ہی عدق اور اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے وفی ہی اخرجا اور اسی دن انہیں نکالا گامنہا اس سے کس سے جنت سے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جنت سے نکالا گیا آدم علیہ السلام کو تو یہ اس دن کی فضیلت کیسے ہو گئی اس دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے یہ تو فضیلت ہے اس دن کی لیکن اس دن جنت سے نکالا گیا یہ کیسے فضیلت ہو گئی تو اس کی وضاحت علم کرام یہ کرتے ہیں کہ انہیں جنت سے نکالا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا زمین آباد ہوئی انسانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا انبیاء کلام اور رسولوں کی بیست کا آغاز ہوا آسمانی کتابوں کا نظور ہوا زمین پہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے اور لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور حق و باطل کے مار کے بپا ہوئے تو یہ ساری خیر کب شروع ہوئی جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ولاقومساۃ اللہ فیومل جمتی اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر کس دن جمعہ جمع کے دن تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جمعہ کے دن یہ خوفناک کام ہوگا تو یہ اس دن کی فضیلت کیسے ہوگئی تو یہاں پہ بھی وہی جواب ہے قیامت کیم ہوگی تو نیک لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا قیامت قائم ہوگی تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا قیامت قیم ہوگی تو نیک لوگوں کو نبی علی سلاسلام کے حوث سے پانی پینے کا موقع ملے گا یہ سارے اعزازات ہی ملیں گے جب قیامت آمد ہوگی تو بر ہفتہ کے دنوں میں سے افضل دن کون سا ہوا پھر جمعہ کا دن تو یہ دو حدیثیں جمعہ کی فضیلت کو وعدے کر رہی ہیں اس کی اہمیت کو وعدے کر رہی ہیں اب دوسرا باپ وہ کیا ہے باپ اص الطیفی و مل جمعہ یہ باپ اس گھڑی کے بارے میں ہے جو گھڑی جمعہ کے دن میں ہوتی ہے کیا مطلب یعنی وہ خاص گھڑی جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ جمعہ کے دن ہوتی ہے اس گھڑی کے بارے میں اس یہ حادیث ہیں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں تو باپ کیا اص یہ باپ اس گھڑی کے بارے میں ہے ان لمحات کے بارے میں ہے اللتی فی الجمعہ جو کس دن ہوتے ہیں جمعہ کے دن ہوتے ہیں حدیث نمبر پانچ سو چالیس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا ان ابی ہو تا رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فقال جناب ابو سر ویت ہے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کس کا جمعہ کے دن کا فقال تو آپ نے فرمایا فیہ ساعتن اس میں ایک گھڑی ہے کس میں جمعہ کے دن میں فیہ ساعتن اس میں ایک ایسی گھڑ، ایک اس میں ایک گھڑی ہے لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلی يسأل اللہ تعالی شئیئن الا اعطاہ ایاہو اس میں ایک گھڑی ہے لا يوافقها جسے نہیں پاتا کوئی مسلمان بندہ جبکہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے مگر اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیں گے یہ تھا اس حدیث کا تقریباً لفظی ترجمہ اب مفہوم کیا ہوا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے اس گڑی میں جو بھی مسلمان بندہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہوگا اللہ تعالی اس کو وہ چیز دیں گے جس چیز کا اس موقع پہ وہ سوال کر رہا ہوگا جس کی وہ دعا کر رہا ہوگا جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے ایک ایسا لمحہ آتا ہے ایک ایسا ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ پہلی شرط کیا کون ہو بندہ مسلمان ہو اور کیا کر رہا ہو کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہو تو وہ اللہ سے اگر اس گڑی میں کوئی سوال کرے گا کچھ مانگے گا اللہ اس کو لازمی طور پہ دیں گے وہ اشارہ اور اشارہ کیا کس نے نبی علی سات السلام نے بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ یوقلی لوہا آپ اس گڑی کو کم بتا رہے تھے کیا مطلب یعنی کہ وہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے تھوڑا سا وقت ہے آپ ایسا اس قسم کا کوئی اشارہ کر رہے تھے جس سے محسوس ہو کہ وہ گھڑی کوئی طویل نہیں ہے مختصر سی گڑی ہے مختصر سا وقت ہے آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھڑی کون سی گھڑی ہے اس گڑی کی تحدید کے بارے میں اس گھڑی کی وضاحت کے بارے میں حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے چالیس سے زیادہ علماء کرام کے اقوال بیان کیے ہیں کسی نے کہا یہ وقت ہوگا کسی نے کہا نہیں جمعہ کے دن یہ وقت ہوگا کسی نے کہا نہیں یہ تیسرا وقت ہوگا کسی نے کہا نہیں یہ ہو وقت ہو سکتا ہے تو کتنے اقوال ہیں چالیس سے زیادہ ان چالیس اقوال میں سے دو قول سب سے زیادہ مشہور ہیں اور سب سے بہتر ہیں پہلا قول یہ کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز کا سلام پھرنے تک یہ گھڑی رہتی ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اثر کی نماز سے لے کے مغرب تک کی جو گھڑی ہے جو وقت ہے یہ وہ قبولیت کا وقت ہے جس کے بارے میں نبی علی سات اسلام نے اس حدیث میں بتایا ہے تو پہلا قول کیا ہے کہ قبولیت کی یہ گھڑی قبولیت کا یہ وقت کون سا ہے امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے نماز کے سلام پھرنے تک اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک ہے دو قول ہیں ان میں سے وہ قول جس کا جس میں یہ آیا ہے کہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھرنے تک ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں پانچ اکتالیس فور ون اس لیے اس کے بارے میں میں فی الحال بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم پڑھنے والے ہیں اسے دوسرا قول یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ قول کس کا ہے یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے مسلمان ہوئے وہ کہا کرتے تھے مجھے اس گڑی کے بارے میں علم ہے میں جانتا ہوں کون سی گھڑی ہے جناب ابو رحران کا آپ جانتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں پھر کہنے لگے یہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کی گھڑی ہے دن کا آخری یعنی کہ وقت ہے تو جناب ابو احران نے اس پہ اعتراض کیا کہا کہ نبی علیہ اسلام فرما رہے ہیں کہ اس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جو دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے جبکہ کہ اصل سے مغرب کا وقت کون سا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جس میں نماز پڑھنا کیا ہے مکرو ہے اس میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی فرض نماز ہو یا کسی کی نماز رہ گئی ہو سنتے رہ گئی ہوں یا کوئی سب بھی نماز ہو عام طور پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو عبداللہ بن سلام فرمانے لگے کہ کیا تم نے نبی علیہ سات و السلام کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوگا وہ نماز کے حکم میں ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کر ہی نکلوں گا مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو وہ عصر سے مغرب تک کس حکم میں ہے نماز کے حکم میں ہے اچھا اس حدیث میں اب ایک اور سوال بھی پیدا ہوگا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جو مسلمان بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہو چاہے سجدے کے لیے نیچے جانا پڑے گا دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گا تشہد میں بیٹھے گا لیکن مجموعی طور پر اس کی نماز کون سی ہے کھڑے ہو کے ادا کر رہا ہے البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے اور اس حدیث میں لفظ کیا استعمال کیا آپ نے لا عبد المسلم کہ جو بھی مسلمان بندہ اس گھڑی کو پا لے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے چاہے اس نے اس قبولیت کی گھڑی کو پانے کا ارادہ کیا ہے نیت کی ہے یہ نہیں کی اس کو یہ یہ فضیلت مل جائے گی ایک آدمی عصر سے مغرب تک بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ آج جمعہ ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں نے قبولیت کی گھڑی تلاش کرنی ہے لیکن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے جاؤں گا تو اس کو یہ فضیلت مل جائے گی اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر پانچ سو اکتالیس کی طرف فائیو فور ون میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام مامے مامے مسلم عن ابی بردت ابن ابی موسل اشاری قال قال علی عبداللہ بن عمر اسمیت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شنی سعۃ الجمعہ ابو بردہ بن ابو موسا شریع سے روایت ہے ابو مساشری صحابی ہیں اور یہ روایت بیان کرنے والے ان کے بیٹے ابو بردا ہیں تو ابو بردہ بن ابو مسعشری کہتے ہیں قال علی عبداللہ ابن عمر کے مجھ سے عبداللہ ابن عمر نے کہا اسمۃ با کا کیا تو نے اپنے والد سے سنا ہے کہ یو حدث رسول اللہ کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بیان کر رہے ہوں فی انیسا آکل جمعہ جمعہ کی گھڑی کے معاملے میں جمعہ کی وہ گھڑی جو قبولیت کی گھڑی ہے اس معاملے میں تمہارے والد نبی علیہ السلاۃ اسلام سے کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں کیا ایسی کوئی حدیث تو نے اپنے والد سے سنی ہے عبداللہ بن عمر کس سے, سے پوچھ رہے ہیں ابو بردا صحابی کے بیٹے سے تابعی سے پوچھ رہے ہیں اس سے پتا چلا شریعت کا علم لینے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے صحابی اس سے پوچھ رہے ہیں جو صحابی نہیں ہے لیکن پوچھ کیا رہے ہیں حدیث علم کس کا نام ہے احادیث کا نام علم ہے قرآن کا نام علم ہے تو ابو بردا کہتے ہیں مشبد اللہ عمر نے کہا اصمت ابا کیا ت نے اپنے والد کو سنا ہے کہ یہ حدس رسول اللہ کہ وہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے حدیث روایت کر رہے ہوں جمعہ کی گھڑی کے معاملے میں شان کا من کیا معاملہ کالا تو وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں ابو بردا کہتے ہیں قلت میں نے کہا نعام بالکل جی ہاں سمیت میں نے ان سے سنا کن سے ابو مساشری سے والد صاحب سے میں نے سنا یقول وہ کہہ رہے تھے کہ سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقول آپ فرما رہے تھے یہ یہ یہ کیا یہ قبولیت کی گھڑی یہ گھڑی یہ, یہ کب ہوتی ہے ماں بہینس امام یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ گھڑی کب ہوتی ہے यह یہ گھڑی مابینا این یج سل امام ہوں یہ وہ وقت ہے جو امام کے بیٹھنے کے درمیان الا ان تقد سلا نماز کے ختم کیے جانے تک ہے یہ جو گھڑی ہے یہ جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے اچھا اب سوال یہاں پہ بھی پیدا ہوگا کہ یہاں پہ بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام سب خطبہ دے رہے ہیں لوگ نماز تو نہیں پڑھ رہے لیکن وہ نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں اور اگلی نماز کے انتظار میں ہیں تو کس کے حکم میں نماز کے حکم میں تو یہ دو قول سب سے بہتر ہیں تو ان سے پتہ چلا کہ عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کا جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے اور ایسے ہی جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے اس وقت سے لے کے سلام پھرنے تک کے وقت کا اہتمام کرنا چاہیے باب نمبر تین باب الغسلو وقیب یوم الجمعہ جمعہ کے دن غسل کرنا اور خوشبو استعمال کرنا حدیث نمبر پانچ سو بتالیس فائیو اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم كال جادم يقتيل جناب عبداللہ بن عمر, رضی اللہ, اللہ, اللہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاصر ويت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے یہاں پہ نبی علی صنع ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو کیا کر لے غسل کر لے اب سوال پیدا ہوگا کہ جمعہ کے لیے وہ آ رہا ہے تو غسل کہاں کرے گا راستے میں کرے گا کہ مسجد میں کرے گا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے کہ عیدہ ارادہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آنا چاہے یعنی کہ جب وہ جمعہ کے لیے آنا چاہ رہا ہے اس سے پہلے پہلے غسل کر یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے آئیں تو آنے کے بعد غسل کریں مسجد میں پہنچ کے غسل کریں یہ مراد نہیں ہے مراد یہ کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ میں آئے فلیغ تصل یعنی کہ جب وہ جمعہ میں آنے کا ارادہ کرے فلی یک تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے غسل کر لے اب یہاں پہ ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ جمعہ کے دن کا جمعہ کے دن کے غسل کا تعلق نماز جمعہ سے ہے جمعہ کے دن سے اس کا تعلق نہیں ہے مثال کے طور پہ ایک مسافر آدمی ہے اور اس نے نماز جمعہ ادا نہیں کرنی سفر میں ہے تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جمعہ کا دن ہے تو نے غسل کیوں نہیں کیا یہ مطالبہ اس سے کیا جائے گا تو جمعہ کی نماز میں آ رہا ہے جس نے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا ہے وہ چاہے مسافر ہو چاہے وہ عورت ہو عورتوں پہ جمعہ کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے لیکن جمعہ کی نماز میں اگر شامل ہوتی ہیں تو ان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ غسل کر کے آئیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جب تم میں سے کوئی جمعہ میں آئے پھل تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے اچھا اب پھل یہ الفاظ امر کے ہیں آرڈر کے الفاظ ہیں یعنی کہ اس پہ غسل کرنا واجب ہے یہ لام جو ہے یہ لام امر کے لیے ہوتا ہے اور اس کا معنی یہاں پہ ہوگا وجوب کا یعنی کہ اس پہ غسل کرنا کیا ہے واجب ہے تو علماء کرام میں تو اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ جمعہ کا غسل واجب ہے یا نہیں اس بارے میں دو قول ہیں دو موقف ہیں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب نی. نہیں ہے جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ کا غسل واجب کیوں ہوا تھا جمعہ کا غسل واجب کیوں ہوا تھا اس لیے کہ نبی علیہ اصلاۃ والسلام کے زمانے میں لوگ غریب تھے ان کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں تھے اور کپڑے بھی ان کے پاس اون کے ہوتے تھے موٹے موٹے کام کاج کر کے آتے محنت مزوری کر کے آتے اور وہیں موٹے سے کپڑے پہنے ہوتے اور مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو جاتے گرمی پیدا ہوتی پسینے نکلتے بدبو آتی تو آپ نے حکم دیا کہ جو بھی جمعہ کی نماز میں آئے وہ کیا کر کے آئے غسل کر کے آئے تو عبداللہ ابن عباس کے موقف کا مفہوم یہ ہے کہ اب جب کہ حالات بہتر ہو گئے مسجد کھلی ہو گئی لوگوں کے پاس لباس میسر ہے اور ان کے پاس اب غلام بھی ہیں کام کاج کے لیے تو اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے یعنی کہ اب یہ غسل واجب نہیں ہے کریں گے تو افضل ہے نہیں کریں گے تو واجب نہیں ہے پہلا موقف کیا تھا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھ لی ہے اور دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اور یہی موقف درست نظر آتا ہے کیونکہ نبی علی سطح اسلام نے باقاعدہ حکم دے دیا ہے اور حکم دیتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ پسینہ آیا ہوا ہو بدبو آ رہی ہو تو غسل کر کے آؤ اور اگر پسینہ نہ آ رہا ہو بدبو کا خطرہ نہ ہو یا سردیوں کے دن ہو تو غسل واجب نہیں ہے آپ نے ایسا نہیں کہا آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز میں آئے تو اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے عیدا کا لفظ بولا جب بھی آئے سردیوں میں آئے گرمیوں میں آئے اور مسجد جیسی بھی ہو جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا ہے تو غسل کر کے آئے گا اور یہی موقف درست معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کیا ہے یہ واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے حدیث نمبر پانچ سو تینتالیس فائیو فور تھری قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ہن ابی سعید الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا <تصفح> الغسل غسل و یوم الجمو آتی واجبن علا کل محترم کہ <كه> جمعہ کے دن غسل کرنا واجبن واجب ہے محتلم ہر بالغ پہ محتلم بالغ جو بھی بالغ ہے اس پہ واجب ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اب یہ جو ادیس کے الفاظ ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ غسل کا تعلق دن سے ہے یہ جو ابھی الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس میں نماز تذکرہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پہ کیا ہے واجب ہے اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر کوئی مریض ہے جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آنا تو غسل وہ بھی کرے گا کوئی مسافر ہے جمعہ کی نماز میں نہیں آنا چاہتا غسل وہ بھی کرے گا لیکن گزارش یہ ہے کہ جب دونوں دسوں کو ملائیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق اس آدمی سے ہے جس نے جمعہ کی نماز کے لیے آنا ہے اور اسی لیے آپ نے کیا کہا کہ غسل کس پہ واجب ہے بالغ پہ کیونکہ بالغ پہ ہی واجب ہے کہ جمعہ کی نماز میں آزر ہو تو اسی پہ واجب ہے کہ وہ غسل کر کے آئے اور یہاں پہ اضافی ایک فائدہ یہ بھی کہ اگر کسی نے غسل کر لیا ہے صبح صبح غسل اس نے کر لیا اس کے بعد محنت مزدوری کرتا رہا پسینے آ چکے بدبو آ رہی ہے تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ دوبارہ غسل کرے پھر مسجد میں آئے کیونکہ غسل کیوں فرد کیا گیا تاکہ بدبو نہ آئے تو آپ نے صبح صبح غسل کر لیا اب آپ سے بدبویاں آ رہی بدبویاں آ رہی ہیں تو اس انداز سے مسجد میں آئیں گے تو مسجد والوں کو آپ تکلیف دیں گے اور جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہے جو مشقت پہ مبنی ہے تو آپ غسل کو لیٹ کریں جب جمعہ کے لیے آنے لگیں تب غسل کریں پہلے محنت منظوری کر لیں وہ کام کر لیں جس کی وجہ سے آپ کو پسینہ آتا ہے اور یہاں پہ اس عمر کی بھی وضاحت کر دوں جس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا ہے کہ غسل کا آغاز اس لیے ہوا تھا کہ مسجد تنگ تھی گرمی کے ایام ہوتے تھے لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا ایک ہی لباس ہوتا تھا مین مزوری کرتے تھے مسجد میں آتے تو پسینہ آتا بدبوئیں آتی تو آپ نے غسل کا حکم دیا تو اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ مصحب ہے کیونکہ اب یہ صورت حال نہیں ہے خصوصا ہمارے یہ یہ ایام جن ایام میں پنکھے لگ چکے ہوا کے لیے یا اے سی لگ چکے ہیں اور بدبو کا خطرہ نہیں ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم اس جانب نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا نبی علیہ صلاحت واللام نے رمل کا حکم کیوں دیا تھا طواف کے دوران اس لیے کہ جب آپ مدینہ سے پہلی بار مکہ عمرہ کے لیے آئے تھے تو مکہ کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کیا کر دیا ہے جو کمزور, جو کمزور کر, کر دیا ہے آپ نے رکنے کی مانی سے لے کے اسود تک اس جگہ آرام رام سے چلنے کے بارے میں کہا اور باقی جو تین جانب تھیں بیت اللہ کی وہاں آپ نے دوڑنے کا حکم دیا کیونکہ تینوں سیر پہ لوگ موجود تھے دیکھنے والے مشرقین مکہ دیکھ رہے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ ہمارا روپ ان کے دلوں میں داخل ہو ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں مضبوط ہیں تم سے لڑ سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو وہ طواف کے ہی آئے کہنے لگے اب ہم اب ہم رمل کیوں کرتے ہیں رمل تو اس لیے تھا کہ دشمنوں کو ہم دکھائیں کہ ہم طاقتور ہیں وہ دشمن جن کو دکھانا مقصود تھا وہ تو ختم ہو چکے ہلاک ہو چکے چلے گئے دنیا سے تو اب رمل کیوں ہے پھر خود ہی کہنے لگے وہ چیز جسے نبی علی صف نام نے اختیار کیا ہم مجھ سے ترک نہیں کریں گے یعنی کہ رمل جس وجہ سے شروع ہوا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی رمل جاری ہو ساری رہے گا کیا مت تک جاری ہو ساری رہے گا یہی صورتحال ہے یہاں پہ کہ اگرچہ وہ وجہ نہ بھی ہو جس کی وجہ سے جمعہ کے غسل کا حکم دیا گیا تب بھی یہ غسل واجب ہی رہے گا اس کے بعد حدیث نمبر پانچ سو چوالیس فائیو فور فور خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے کون سے امام ہے امام بخاری, بخاری. ان سلمان الفارسی قال جناب سلمان فارسی رضی الن سرویت وہ کہتے ہیں قالِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل رجول يوم من طهر من او یمس من قیبی بیتی جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا ویت تحرمس من تحرین اور جس قدر تہارت کی پاکیزگی کی صفائی کی استاد رکھتا ہے وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا ویت دہن تونی ہی اور اپنی تیل میں سے تیل نہیں لگاتا یا اپنے گھر کی خشبو میں سے خشبو نہیں لگاتا سم اخرجو پھر وہ نکلتا ہے فلاح یو فرق و بین اطنینی تو دو آدمیوں کے درمیان جو دائی نہیں ڈالتا سمیوسلی پھر وہ نماز پڑھتا ہے ما قطیب الہو جو اس کے نصیب میں ہے سمعون ستو پھر خاموشی اختیار کرتا ہے ادا تکلّم الماموں جب امام کلام کرتا ہے اللہ مگر غفیر الحو اس کے لیے بخش جاتا ہے ما بے نو جو اس کے درمیان ہے ان کے اس جمعہ کے درمیان ہے اور بے نجماعۃ الرخرا اور جو دوسرے جمعہ کے درمیان ہے ان کی جو گزر چکا ہے یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے مفہوم کیا ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور تہارت کا اہتمام اچھی طرح کرے صفائی کا اہتمام اچھی طرح کرے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا کرے تیل لگائے یا خوشبو لگائے تیسرے نمبر پہ مسجد میں آئے تو دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے یہ نہیں کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک کو ادھر کرے ایک کو ادھر کرے اور درمیان میں بیٹھ جائے پھر مسجد میں پہنچ کے اتنی نماز پڑھے جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہے اور پھر جب امام کلام کرے خطبہ دے تو خاموشی اختیار کرے جب یہ پانچ کام کرے گا تو اس سے اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے مابین واقع ہوئے ہیں اور مراد کون سے گناہ ہیں صغیرہ گناہ کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر موافع نہیں ہوتے یہاں پہ نبی علی صنعت نے پہلے کہا ہے جمعہ کے دن جو آدمی غسل کرے اس کے بعد کہا ہے کہ اور تہارت کا جس قدر اہتمام کر سکتا ہے اچھی طرح کرے اس تہارت سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اور پاکیدگی حاصل کرنے میں مبالغہ کرنا اور اس میں دوسری چیزیں بھی داخل ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ اپنے نے ناخن وغیرہ کاٹ لینا اور بال وغیرہ صاف کر لینا اس قسم کے امور بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور آپ نے کہا تیل لگائے یا خوشبو لگائے اس سے بھی پتہ چلا شریعت چاہتی ہے کہ مسجد میں آنے والے اپنی بدبو سے دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے خوشبو سے انہیں سکون دیں اور پھر شریعت کہہ رہی دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالیں اس سے پتا چلا کہ شریعت نہیں چاہتی کہ آنے والا ان مسلمانوں کو تنگ کرے تکلیف دے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نماز پڑھے کتنی جتنی اس کے نصیب میں ہے ما کچی بل جو اس کے لیے لکھی گئی ہے اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سنتے ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ چار ہوتی ہیں دو بھی کئی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سنتے نہیں ہیں زور کی نماز سے پہلے سنتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنتے نہیں ہے نفل ہے نفلی نماز ہے جتنی آپ پڑھ سکیں دو پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھ پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں دس پڑھ لیں بارہ پڑھ لیں جب تک امام نہیں آتا جتنے نفل آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ نماز پڑھے اتنی جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہے اب آپ کہیں گے کیا دلیل ہے کہ سنتے اس دن نہیں ہے پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اب ہم گفتگو کر نماز جمعہ کی نماز زور کی گفتگو نہیں ہو رہی اگر نماز زور کی سنتے ہوتی تو شریعت بتا دیتی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا آپ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی تھی دو اذانیں نہیں ہوتی تھیں اور یہ ایک اذان کب ہوتی تھی جب آپ گھر سے تشریف لاتی اور سیدھے ممبر پہ بیٹھ جاتے کہاں بیٹھتے تھے ممبر پہ ممبر پہ آپ بیٹھتے تو اذان شروع ہو جاتی اذان ختم ہوتی تو آپ کا خطبہ شروع جاتا سنتے کب پڑھتے تھے آپ یا صحابہ کے نام کب پڑتے تھے تو پتا چلا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سنتوں کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے البتہ کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور آ کر کوئی بھی نماز ادا کیے بغیر بیٹھ جائے تہیت المسجد مسجد کی وجہ سے دو رکھتیں ادا کرنا یہ مسجد کے حقوق میں سے ایک حق ہے مسجد کے اداب میں سے ایک ادب ہے اس لیے جب بھی آئیں دو رختیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں بلکہ نبی علیہ سات اسلام نے خطبہ دیتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھے بغیر بیٹھ گیا ہے آپ نے اس سے کہا کہ اٹھو اور دو رکھتے ادا کرو اس کے بعد آپ نے کہا سم یون ستو پھر خاموش رہے ادا تم الامام جب امام کلام کلے یعنی کہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جائے اس کا مطلب یہ خطبہ شروع ہو جائے تو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے اچھا اب فضیلت کیا ملے گی یہ سارے کام کر لیں تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے مابہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور ایک روایت میں ایک ہفتے سے بڑھ کر کچھ اور ایام کا تذکرہ آیا ہے کہ صرف سات دنوں کے نہیں بلکہ نو دنوں کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے نو یا دس دنوں کے اس کے بعد باب نمبر چار یہ باب کیا ہے باب باب و فضل تک تبکیری جمعہ بلکہ اس باب کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلی حدیث کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کرنا چاہوں گا مفہوم تو میں نے بیان کر دیا ہے لیکن لفظی ترجمہ یعنی کہ لا تسل الرجن جو ملجم آ نہیں کو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا مستطاع من طہر اور جس قدر طہارت حاصل کر سکتا ہے وہ طہارت حاصل کرتا وہ دہنومن دھونی اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا او یہ مصروفی بہتی ہی یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے لگاتا ثُمَّ یقر جو پھر نکلتا ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی یہ کام نہیں کرتا یہ سارے ثُمَّ یکر جو پھر وہ نکلتا ہے گھر سے کس کی طرف مسجد کی طرف فلا یو فرق و دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا ثم یو سلی ماکلا پھر وہ نماز پڑھتا ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے سم عین تو پھر خاموشی اختیار کرتا ہے ادا تکلّلم الامام جب امام کلام کرے اللہ مگر غفی الحو اس کے لیے بخش دیے جاتے ہیں ما بین جو اس کے درمیان ہیں یعنی کہ جو اس کے اس جمعہ کے درمیان ہیں وہ بین الجمعت الخرا اور جو دوسرے جمعہ کے مابین ہیں یعنی کہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اب باب نمبر چار باب باب فضل تبکیر الجمعہ جمعہ کی طرف جلدی آنے کی فضیلت تبقیر جلدی کرنا تو جمعہ کی طرف جلدی آنے کی فضیلت حدیث نمبر 545 ق عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنا ومن جناب ابو رضی اللہ عنہ سے ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اس کا کیا مطلب ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل اتنا اچھا کرے جیسے کہ جنابت کے لیے غسل کیا جاتا ہے تو مالی کتا یوم جمعہ غسل جنابہ جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے غسل جنابت کے طریقے کے مطابق اس جیسے غسل جنابت کا طریقہ ہے اسی طریقے سے جمعہ کے دن کا غسل کرے ثم راہا پھر وہ جائے کدھر جائے مسجد کی طرف تو اب اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے اس کے لیے کیا اس کی کیا شان ہے فرمایا فَقَأَنَّمَا ان کربہ تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اون قربان کیا یہ جو لفظ ہے ثم راہ پھر وہ جائے کدھر جائے مصرح. تو محتاط میں جب یہ روایت آتی ہے تو وہاں پہ یہ ہے پھر وہ مسجد کی طرف جائے پہلی گھڑی میں کون سی گھڑی میں پہلی, پہلی, پہلی گھڑی میں اور آگے پھر کیا ہے ومن راہ فی اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کی ہے جو دوسری گھڑی میں جائے اس نے ایک گائے قربان کی ہے وہ من راہ حافظ آطہ علیسا فک قرب کربا اقرن اور جو تیسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے سینگوں والا ایک مینڈا قربان کیا ہے سینگوں والا مینڈا کیوں سنگوں والا مینڈا زیادہ پیارا لگتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے ومن راہ فی سات قرب اور جو چوچھی گڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی قربان کی ہے ومن را حافظ آتل خامشہ فق انما کربا بےغتاً اور جو پانچویں گڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک انڈا قربان کیا ہے ان کے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا ہے فیدہ خرج المام تو جب امام نکل آتا ہے کہاں سے اپنے گھر سے تو جب ان کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب امام نکل آتا ہے حاضراتل ملا تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں کہاں حاضر ہو جاتے ہیں مسجد میں ان کے یس سمعو تو وہ خطبہ سنتے ہیں ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے خطبہ یس غور سے سنتے ہیں کون فرشتے اب اس عدیس میں کئی ایک مسائل ہیں کئی ایک چیزیں ہیں نمبر ایک یہ جو گھڑیوں کا تذکرہ ہوا ہے پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی چوتھی گھڑی پانچویں گھڑی اس سے کیا مراد ہے امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جب زوال ہوتا ہے کہ جب سورج عین سر کے اوپر ہوتا ہے نہ دائیں نہ بائیں اور پھر وہ مغرب کی طرف حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے پہلے وہ مشرق سے آ رہا ہوتا ہے پھر درمیان میں رک جاتا ہے سینٹر میں اسمان کے سینٹر میں پھر اس کی حرکت شروع ہوتی ہے مغرب کی طرف تو یہ جو مغرب کی طرف حرکت شروع ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں زوال تو امام مالک کہتے ہیں کہ زوال کے بعد کی پانچ یا چھ گھڑیاں ہیں یہ زوال کے بعد کی پانچ چھ گڑیاں ہیں ہلکی ہلکی سی ان کے مختلص وقت ہے بلکہ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ امام کے گھر سے نکلنے سے لے کر مبر پہ بیٹھنے تک کا جو وقت ہے ہے اور دوسرے علمائے کے نام کا موقف یہ ہے کہ یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں سورج نکلنے کے بعد کب شروع ہوتی ہیں سورج نکلنے کے بعد تو آپ ان کو برابر برابر تقسیم کر لیں تو وہ بن جائیں گی اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں فجر طلوع ہونے سے جب ان کے فجر اذا کی اذان ہوتی ہے فجر طلوع ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں ان تین اقوال میں سے ان تین ارا میں سے کون سی رائے جو ہے وہ مضبوط ہے وہ یہ رائے مضبوط ہے کہ ان گھڑیوں کا آغاز ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد سے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان گڑیوں کا آغاز ہوتا ہے کب فجر طلوع ہونے سے تو پھر غسل کب کرے گا وہ اگر آپ کہتے ہیں فجر طلوع ہونے سے پہلے تو پھر وہ غسل جمعہ کے دن کا تو نہ ہوا وہ تو جمعہ کے دن سے پہلے ہی غسل ہو گیا وہ کب غسل ہو گیا جمعہ کے دن سے پہلے ہی اس لیے ان گڑیوں کا آغاز کب ہوتا ہے سورج نکلنے سے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان گڑیوں کا آغاز ہوتا ہے زوال کے بعد تو یہ تو بہت مختصر سا وقت ہے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ لوگ سارے پھر لیٹ آئیں جبکہ حدیث چاہتی ہے نبی علیہ السوات والسلام کی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ جلدی آئیں پہلی گھڑی میں آئیں تو یہ ثواب ملے گا دوسری گھڑی میں آئیں تو یہ ثواب ملے گا پہلی گھڑی میں آئیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہے ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا ہے دوسری گھڑی میں آئیں تو کیا آپ نے قربان کیا ہے گائے تیسری گھڑی میں آئے تو کیا مہینڈا سنگوں والا چوتھی گھڑی میں آئے تو کیا مرغی پانچویں گھڑی میں آئے تو گویا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں انڈا دیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اونٹ تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے گائے کی بھی دی جا سکتی ہے مہندی کی بھی دی جا سکتی ہے تو کیا آپ مرغی کو مرغی کی قربانی دے سکتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں مرغی کو کر سکتے ہیں قربانی تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں کر سکتے جو چند لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث میں تو آیا ہے تذکرہ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جمعہ کے دن اور عید قربان پہ عید الاضحیٰ پہ قربان کیا اور ذبح کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دینا اس کا گوشت فقیروں و مسکینوں کو کھلا دینا تو اللہ کی راہ میں بطور صدقہ خیرات پیش کرنا ایسے ہی انڈا بھی اللہ کی بطور صدقہ خیرات پیش کرنا یہ مراد ہے اچھا اب حدیث کا آخری حصہ کیا ہے کہ جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ذکر سنتے ہیں خطبہ سنتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کہاں تھے فرشتے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ صحیح حدیث ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں کہاں ہوتے ہیں یہ فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں حاضری لگانے والے کون پہلی گھڑی میں آ رہا ہے کون دوسری گھڑی میں آ رہا ہے کون تیسری گھڑی میں آ رہا ہے یہ فرشتے کہاں کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے دروازوں پہ اور ان کے پاس باقاعدہ رجسٹر ہوتے ہیں اب نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہ ہم نے کبھی رجسٹر دیکھے لیکن یہ غیبی بات ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے اور مکمل ایمان ہے جو بات نبی علی سعت اسلام نے بتائی ہے اس پہ ہمارا ایمان اس چیز سے بڑھ کر ہے جس کو ہم مانتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پہ ہماری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے لیکن نبی علی صح نے جو بتا دیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اسے کیا کہتے ہیں غیب پہ ایمان لانا تو ہمارا فرشتوں پہ بھی ایمان جن جسوں کو لے کے آتے ہیں ان پہ بھی ایمان اور اس بات پہ بھی ایمان کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہ بھی ایمان خطبہ شروع ہوتا ہے تو مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں خطبہ سنتے ہیں اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے لیکن وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں جو اکل پرست ہیں جو ملحد ہیں لادین ہیں وہ ایسی